بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محترم بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کی کتاب دعوت المقاومه الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد سے ہمارا درس تہیلی فصل کے آخری نکتہ میں جاری ہے الحمدللہ ہمارے درس کا عنوان ہے گیارہ ستمبر کے بعد عرب اور مسلمانوں کے عمومی حالات اس سلسلے میں استاد نے پانچ نکات بیان کیے ہیں چار نقطوں کا درس ہو چکا ہے یعنی حکومتی سطح پر مسلمانوں کے حالات مسلمانوں کے علما کے حالات اسلامی انقلابی تحریکوں اور ان کے چھوٹوں اور بڑوں کے حالات اور مسلمان عوام کے حالات اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہ اس امت کے اخص الخواس لوگوں میں شمار ہوتے ہیں ضرورت السنام اسلام یعنی دین اسلام کے کوہان کی چوٹی جس عبادت کو قرار دیا گیا ہے یعنی جہاد میں مصروف لوگوں کے حالات کا اب تذکرہ ہوگا استاد مصاب سوری فرماتے ہیں اما ہاد ہی فکان اللہ فی العون یہ گرو اللہ تعالی ان کی مدد کر رہا ہے۔ ورحم اللہ الشهداء واسكنهم فسيح جناته اللہ تعالی شہیدوں پر رحم کرے اور ان کو جنت کے وسیع جگہوں میں آباد کرے امین وصبر الله الاسرى واحسن خلاصهم من سجون غوانتمام وفروعها الاسوا حالا في سجون حكام المسلمين اور اللہ تعالی قیدیوں کو صبر عطا کرے گوانت نامو اور اس سے بھی برے گندے جیل جو کہ مسلمانوں کے مرتد حکمرانوں نے قائم کیے ہیں ان سے اللہ تعالی اسیرو کو رہا فرمائے ساتھ ساتھ استاد و مصعب سوری کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو رہا فرمائے اگر شہید ہو گئے ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے اور اللہ تعیٰ در بدر پھرنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے کام کو آسان فرمائے وسبۃ اللہ عظمین سابطین عالت طریق اللہ تعالیٰ عظیمت سے کام لینے والے راستے پر ثابت قدم رہنے والوں کو استقامت عطا فرمائے اور باوجود زخموں کے تکالیف کے ان کو اسلام کا جنڈا بلند تر اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اس جنڈے کو آئندہ آنے والی نسلوں کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما ہے مجاہدین جماعتوں کی سطح پر قیادتوں کی سطح پر شخصیات کی سطح پر اور عام کارکنوں کی سطح پر بلکہ ان کا ہر مددگار اور ہر انصار اس زمانے میں انتہائی زیادہ سخت امتحانات اور کھٹن آزمائشوں سے گزر رہا ہے چالیس سالہ جو مجاہدین کی جہادی تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ سخت امتحان اس وقت ہو رہا ہے اور یہ مقافت الرحاب انٹیٹریزم ٹرزم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے پردے میں امریکہ نے پوری دنیا میں اس جنگ کو مسلط کیا ہوا ہے استاد فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری جہادی جماعتیں ہیں اپنے سفر میں بہت زیادہ مصیبتوں آزمائشوں اور کٹھن مراحل سے گزری ہیں جیسے کہ سوریا میں تونس میں لیبیا میں الجزائر میں اور مصر میں لیکن اس عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ جیسا کہ وہ نام دیتے ہیں اس کی وسعت اس کا جو سائز ہے اس میں جو نقصانات ہیں یہ بہت بہت بہت زیادہ ہے امریکہ نے یہ جنگ شروع کی ہے اس کے ساتھ نیٹو ممالک کے کفار نے اس کی مدد کی ہے اور مسلمان ممالک کے مرتد حکمرانوں ان کے جاسوسی انٹیلیجنس ادارے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان تمام حالات کے نتیجے میں گیارہ ستمبر کے بعد مجاہدین کے خلاف آزمائشوں کا جو دور ہے وہ انتہائی سخت مرحلے میں داخل ہو چکا ہے امریکہ نے افغانستان میں عمارت اسلامی افغانستان کو ختم کیا جو کہ مسلمانوں کے لیے اور جہادی جماعتوں کے لیے آخری پناہ گاہ تھی جہاں سینکڑوں مجاہدین شہید ہوئے ہزاروں مجاہدین کے انصار شہید ہوئے بہت سارے مجاہدین عمارت اسلامی افغانستان کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور پھر امریکہ نے مختلف ممالک سے آنے والے چھ سو سے زائد مجاہدین کو پکڑا پاکستان میں پھر ان کو مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا اور اس کے علاوہ اپنے کفار اور مرتد دوستوں کے ساتھ مل کر امریکہ نے مسلمانوں کے ملکوں میں بے حساب سینکڑوں کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو گرفتار کیا جہادی جماعتوں کو دہشت گرد جماعتوں کی لسٹ میں شامل کیا پوری دنیا میں مجاہدین کے خلاف کاروائی کی تاکہ کوئی بھی جہادی دنیا میں نہ بچے خصوصی طور پر جہادی شخصیات جہادی قیادتیں اور جہادی کارکن سب کے سب اس زمانے میں انتہائی در انتہائی تکلیف اور انتہائی پریشانی کے حالم میں ہیں اور انسانی تاریخ میں سب سے بڑی استخباراتی جنگ جاری ہے حتیٰ کہ آج مسلمان اس حالت کو پہنچ چکے ہیں جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں اس طرح ہوگا تمش ظلم کہ پھر ظلم پھیل جائے گا یہاں تک کہ مؤمن کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی جہاں وہ جا سکے یہ حدیث ہے میرے دوستو استاد یہ فرما رہے ہیں کہ جو مصیبتیں جو تکالیف مجاہدین پر آئی جو کہ امریکہ اور اس کے ایجنٹوں کے خلاف اللہ تعالی کے دین اور اپنی امت کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے اور لڑ رہے ہیں اس داستان عظیمت مشقت اور تکالیف کے واقعات کو لکھنے کے لیے بہت زیادہ کتابوں کی ضرورت ہے یقیناً مجاہدین نے ثابت قدمی کے عجیب عجیب واقعات پیش کی ہے قربانیوں کے واقعات پیش کیے ان مشقتوں میں مجاہدین رہے جو کہ صرف ان پر نہیں بلکہ ان کی عورتوں پر ان کے بچوں پر ان کے خاندانوں پر اور جس نے ان کو پناہ دی اور مدد کی ان سب پر وہ مصیبت آئی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیٹ تیارے بمباری کر رہے ہیں ڈرون تیارے بمباری کر رہے ہیں اس میں مہاجرین بھی شہید ہوتے ہیں انصار بھی شہید ہوتے ہیں سب ایک ساتھ ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں پر یہ تفاصیل بیان نہیں کر سکتے خیر جیسا بھی ہو جو لوگ رہ گئے ہیں وہ لوگ آج بھی ثابت قدم ہیں وہ آج بھی عظیمت پر عمل پیرا ہیں وہ آج بھی دشمن کو چیلنج کر رہے ہیں فل اللہ الحمد ماضل نہ تمام تعریفِ اللہ کے لیے ہیں ہم آج بھی عظیمت پر قائم ہیں وہ اللہ الف انشاء انشاءاللہ اللہ کی قسم ہم ان کو صرف تلوار دیں گے